تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کا مطالعہ کریں گے اس مطالعہ کو شروع کرنے سے پہلے ایک چند باتیں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ ان آیات کو مستشرقین نے اورینٹلسٹس نے جو اسلام پر الزام تراشی کے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں انہوں نے ان کو مس کوٹ کیا ہے اور مس یوز کیا ہے اسی طرح سے کچھ مسلمانوں نے بھی ان کا معنی سمجھنے میں غلطی کی ہے اور اس کی بیس پر غلط رویے اختیار کیے ہیں اس وجہ سے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم ان آیات کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھیں اس حوالے سے انشاءاللہ ایک مختصر تشریق پہلے میں پیش کروں گا اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے استاد شیخ شجاؤدین شیخ صاحب سے اس کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے تو اس حوالے سے آئیے پہلے کچھ اصول سمجھتے ہیں جن کو سمجھ کر انشاءاللہ اس آیت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا پہلا اور سب سے اہم اصول یہ ہے کہ جب بھی ہم نے قرآن کی کوئی آیت سمجھنی ہو تو اس سے متعلقہ تمام آیات کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے اسی طرح سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لیتے ہیں کہ اس کا معنی اور مفوم کیا ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور صرف اپنی عقل کی بیس پر چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت بڑی گمراہی میں پڑ جائیں گے اس کی ایک مثال خوارج ہے جنہوں نے قرآن کی ایک آیت کو پکڑا کہ جو اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں اور اس بیس پر انہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دینا شروع کر دیا اور ان کے خون کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا یہ معاملہ صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہونے والے خوارج کا بھی تھا اور آج کے دور میں پیدا ہونے والے خوارج کا بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کی اس طرح کی گمراہیوں سے حفاظت فرمائے دوسرا اصول جو اس حوالے سے سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی قرآن کی آیت کو دیکھیں تو اس کے پورے کانٹیکسٹ کو دیکھیں اس کو پوری ٹوٹلٹی میں دیکھیں اس کا ایک حصہ نہ پکڑیں اس آیت کے ساتھ بھی انفارچونیٹلی یہ رویہ کیا جاتا ہے کہ اس کے ایک حصے کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کے کانٹیکس اور آیت کے باقی حصے کو اگنور کر دیا جاتا ہے تو انشاءاللہ شاء جب ہم اس آیت کے میننگ کو سمجھیں گے تو اس کو ٹوٹیلٹی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تیسرا اصول جو ذہن میں رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کچھ چیزیں فرض ہیں جن کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزیں اجازت کے زمرے میں آتی ہیں اجازت کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اجازت ہمیشہ کچھ کنڈیشن کے ساتھ ہوتی ہے کچھ کے ذریعے سمجھاتا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی سی سے اتر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک گلاس ہو تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اگر تم گرنے لگو تو اس گلاس کو چھوڑ دینا اس گلاس کو گرنے دینا لیکن خود جس کی ہینڈ ریل لگی ہوئی ہے اس ہینڈ کو پکڑنا تاکہ تم گرنے سے بچ جاؤ اب اگر بچہ یہ کرے کہ روزانہ صبح اٹھ کر ایک گلاس پھینک دیا کرے جبکہ وہ سیڑھیوں سے نہ اتر رہا ہو اور وہ کنڈیشن فلفل نہ ہوتی ہو جس میں آپ نے ایسا کرنے کی اجازت دی تھی تو آپ اس بچے کے بارے میں کیا کہیں گے اب یہی کہیں گے کہ اس بچے نے میرے حکم کو میری بات کو میرے آرڈر کو سمجھا ہی نہیں میں نے صرف اس کو اجازت تب دی تھی جبکہ وہ گرنے والا ہو ایک سرٹن کنڈیشن پیدا ہو لیکن بچے نے اس کنڈیشن کو تو اگنور کر دیا لیکن اس ایکشن کو باقاعدگی سے کرتا رہا تو یہ چیز آپ کے حکم اور آپ کے منشے کے خلاف ہوگی اسی طرح سے اگر کوئی اور شخص آپ کی بات کو ریکارڈ کر لے اور اس بات کا ایک ٹکڑا نکال لے کہ انہوں نے اپنے بچے کو کہا ہے کہ روزانہ گلاس پھینک دیا کرو اور کچھ لوگ اس کی بات سے اتفاق کریں کہ ہاں واقعی یہ بات تو انہوں نے بہت غلط کہی اپنے بچے کو گلاس پھینکنے کا کہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے تو یہ لوگ بھی ہمارے اصل میسج کو ٹویسٹ کر رہے ہوں گے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کو دیکھنا پڑے گا اور ان اسپیسیفک کنڈیشن کو دیکھنا ہوگا جس میں وہ ہم نے حکم دیا تھا ان شاء اللہ یہی بات ہے جو ہمیں اس آیت میں بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جو حکم اس آیت میں دیا جا رہا ہے وہ کن کنڈیشنز کے ساتھ ہے اگر ان کنڈیشنز کو اگنور کر کے ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو آیت کے منشا اور اللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے ایک اور اصولی بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قوانین اور لا ایکسٹریم سچویشن کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں مثال لیجئے اسپیڈنگ فائنس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیڈنگ کے حوالے سے جس جس طرح سپیڈ بڑھتی ہے فائن بھی اسی حساب سے بڑھتے ہیں یہاں تک کے قانون میں دو سو پر آور تک گاڑی چلانے والے کے لیے بھی فائن موجود ہے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں جو اس صورت میں جائیں گے کتنے لوگ دو سو پر آور پر گاڑی چلائیں گے نہ ہونے کے برابر لیکن قانون میں پھر بھی اس بات کی پروویژن رکھی گئی ہے اس بارے میں ڈیٹیل اور ہدایات موجود ہے سے ہمیں کیا پتہ چلا اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قانون ہر طرح کی سچویشن کے مطابق بنایا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی نوبت نہ آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ریلی اس چیز کی امپلیمنٹیشن ہو لیکن قانون اس حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے یہی معاملہ اس آیت کا بھی ہے اب ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر اکثریت کے اوپر یہ لا اپلائی نہیں ہوتا اگر اکثریت دو سو پر آور پر گاڑی نہیں چلائے گی تو اس رول کو ہونا چاہیے لا میں یہ بات ہونی چاہیے ہر زی شعور انسان اور ہر عقل رکھنے والا انسان کہے گا کہ جی بالکل ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ سچویشن پیدا ہو جائے اور ہمارے لا میں اس حوالے سے کوئی پروویژن نہ ہو تو ایسی غلطی کا ارتقاب کرنے والا کھلے عام لوگوں کی سیفٹی کے لیے ایک رسک بن جائے گا تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ لا ایک ڈیٹرنٹ کا کام بھی کرتا ہے اب ان چند اصولی باتوں کو سمجھ رہنے کے بعد ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں اسلام کے خاندانی نظام کے حوالے سے اسلام کا خاندانی نظام ماں اور باپ کی کچھ اسپیسیفک ریسپانسبلٹیز ڈیفائن کرتا ہے بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنی کوئی ضرورت بھی خود پورا نہیں کر سکتا اس کے لیے اس کو ماں اور باپ کی ضرورت ہوتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے وہ باپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے وہ ماں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ان دونوں کی موجودگی ہی بچے کی صحیح نشو نما کی ضامل ہو سکتی ہے اور اگر ماں یا باپ میں سے ایک بھی موجود نہ ہو تو جو بچے کی تکلیف ہے وہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس سچویشن سے گزرے ہوں یا جنہوں نے قریب سے مشاہدہ کیا ہو کہ بغیر ماں یا بغیر باپ کا بچہ کس تکلیف اور اذیت سے گزرتا ہے اس وجہ سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ خاندان کے نظام کو محفوظ رکھا جا سکے جہاں تک ممکن ہو ماں اور باپ کو اکٹھا رکھا جا سکے شوہر اور بیوی کو اکٹھا رکھا جا سکے اس آیت کو ہم سمجھنے کی جب کوشش کریں گے تو اس پہلو کو ذہن میں رکھیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ میاں اور بیوی اچھے تعلق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اس کو انشور کرنے کے لیے اسلام خاندان کو ایک آرگنائزیشن ایک تنظیم کے طور پہ دیکھتا ہے ہر تنظیم یا آرگنائزیشن یا حکومت کا ایک سربراہ یا حاکم ہوتا ہے جس کا ڈیسیجن ایک فائنل ڈیسیزن ہوتا ہے اسلام میں یہ رول مرد کو دیا گیا ہے ذرا غور کرتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو کیا ہو مثال لیجئے ایک حکومت کی اگر اس کے پاس بیس کروڑ روپے ہیں اور پانچ یا چھ لوگوں نے مل کر ڈسائڈ کرنا ہو کہ ان پیسوں کو کہاں خرچ کیا جائے ایک کہے گا کہ میں اسے سڑکیں بناؤں گا دوسرا کہے گا کہ میں اس سے ہسپتال بناؤں گا تیسرا کہے گا کہ میں یہ ساری رقم غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا چوتھا کہے گا کہ میں اس سے اسکول بناؤں گا یہ سب چیزیں اچھی ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک ڈیسیجن میکر کا ہونا ضروری ہے جو کہ فائنل کر سکے کہ ہمارا فائنل وے آف ایکشن کیا ہوگا ہمارا فائنل ڈیسیزن کیا ہے اور ہمارا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے ایک دسین میکر کی عظم موجودگی میں اس حکومت کا انتظام نہیں چل سکتا اس تنظیم کا انتظام نہیں چل سکتا تو لہٰذا یہ چیز ان انیویٹیبل ہے کہ تنظیم کا سربراہ ایک فرد ہو اسی لیے اسلام میں خاندانی نظام کو چلانے کے لیے اس گھر کی تنظیم کو چلانے کے لیے اس گھر کی اورگنائزیشن کو چلانے کے لیے مرد کو قوام کا رول دیا گیا ہے اب تھوڑا غور کرتے ہیں کہ قوام کا مطلب کیا ہے قوام کا مطلب ہے قائم کرنے والا یہی وہ روٹ ورڈ ہے جو کہ اللہ تعالی کے نام قیوم میں بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے قائم کرنے والا چلانے والا سسٹین کرنے والا لوگوں کو گھرنے سے روکنے والا ان کا خیال کرنے والا اس کا ایک ترجمہ حاکم بھی کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ فائنل اتارٹی ڈیسیزن میکنگ کے کی کیس میں اس شخص کے پاس ہوگی اب تھوڑا غور کرتے ہیں کہ قوام ہونے کی ذمہ داری کیا ہے قوام ہونے کی حیثیت سے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی تربیت کا انضام کرے ان کے نان نفقے کا انتظام کرے ان کی اصلاح کی فکر کرے ان کی حفاظت کی فکر کرے انہیں قائم کرنے کی کوشش کرے یہ سب ذمہ داریاں قوام ہونے کی حیثیت سے مرد کو دی گئی ہیں اب میں سے کچھ لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ مرد کو گھر کا قوام یا حاکم یعنی کہ فائنل اتارٹی بنایا گیا ہے تو ان کو اس حوالے سے کچھ تشویق لاحق ہوتی ہے کہ شاید مردوں کو عورتوں سے ہر سچویشن میں افضل قرار دیا گیا ہے تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ معاملہ ایک انتظامی نوعیت کا ہے انتظامی حوالے سے ایک شخص کو اتارٹی دی گئی ہے کہ اس کے ڈیسیژ کو فائنل ڈیسیزن کنسیڈر کیا جائے گا لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن میں عورتوں کو مردوں پر فضیلت دی گئی ہے اس کی مثال یوں لیجئے کہ ماں اور باپ کے کیس میں ماں کو زیادہ افضلیت دی گئی ہے یا باپ کو ماں کو باپ کے مقابلے میں تین درجہ زیادہ افضلیت دی گئی ہے اسی طرح سے کچھ روز پہلے ہم نے پڑھا تھا مریم علیحا السلام کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ تبصرہ فرمایا کہ جیسی وہ بیٹی ہیں ایسا کون بیٹا ہوتا تو یہ عورت کی افضلیت اور یہ عورت کی فضیلت ہے گھر کے معاملے میں مرد کو قوام بنایا جانا ایک انتظامی نوعیت کا امور ہے مرد کو قوام کیوں بنایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ڈفرنٹ قسم کی صلاحیتیں دی ہیں مردوں کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ ان کے اندر ایموشنز پہ کنٹرول عورتوں کی نسبت جنرلی زیادہ ہوتا ہے جو کہ ڈیسیز میکنگ میں ہیلپ فل ہوتا ہے اسی طرح سے ان میں طاقت زیادہ ہے اس وجہ سے وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کا کام انہیں قائم کرنے کا کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ رولز ہمیشہ میجورٹی کے حساب سے بنائے جاتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ ہم میں سے ویک مرد بھی ہوں جو کہیں کام نہ کر سکتے ہوں لیکن رولز یا لا بناتے وقت عمومی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے اس کے برعکس عورتوں کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لطائف کو مائنر کو بہتر طریقے سے آبزرو کر سکتی ہیں اور انہیں اپریشیٹ کر سکتی ہیں اسی طرح سے ان کو ایموشنل بنایا گیا ہے اس ایموشن کی وجہ سے وہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ کیئرنگ ہوتی ہے یہ وہ چیز ہے کہ بچوں کی پرورش کے لیے انتہائی اہم ہے اس وجہ سے بچوں کو ماں کی آغوش میں رکھا گیا اور باہر کی ذمہ داریاں مرد کے ذمہ ڈالی ان ساری باتوں کو اگر آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس سارے معاملے میں بینیفیشری عورت ہے رسپانسبلٹیز مرد کو پر زیادہ دی گئی ہیں گھر کا نان نفکا مرد کی ذمہ داری گھر کو چلانا مرد کی ذمہ داری عورت اگر کمائے بھی تو اس پر ایک روپے کی بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے خرچ کرے یہ ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے اور عورت اگر اپنے گھر پہ خرچ کرے تو وہ اپنے شوہر پر اور اپنے گھر والوں پر احسان کرے گی اس حوالے سے ایک ضمنی بات بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ میراز کے حوالے سے عورت کو جو حصہ دیا جاتا ہے اس حوالے سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اسے اپنے گھر پر خرچ کرے وہ اسے جس طرح چاہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خرچ کر سکتی ہے جبکہ مرد کو جو حصہ دیا جاتا ہے اس میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ گھر کی تمام عورتوں کی کفالت کرے اپنی ماں کی اپنی بہن کی اپنی بیوی کی اپنی بیٹیوں کی اس سب کفالت کی ذمہ داری مرد کے ذمے ڈالی گئی ہے انشاءاللہ ابھی جب ہم آیت کا ترجمہ و تشیش سنیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں نیک بیویوں کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خوش دلی سے بات ماننے والی ہیں وہ اللہ کی بات کو بھی خوش دلی سے مانتی ہیں اور اپنے شوہروں کی بات کو بھی خوش دلی سے مانتی ہیں جہاں ان کے شوہروں کا حکم اللہ کے حکم سے نہ ٹکرا رہا ہو تو اس بات میں ان کی اطاعت کرتی ہیں وہ عورتیں حفاظت کرنے والیاں ہیں اپنے گھر کی اپنے گھر کے مال کی رازوں کی عزت و عصمت کی اس آیت کے اگلے حصے میں اس حوالے سے گائیڈنس دی جائے گی کہ اگر عورتوں کے حوالے سے نشوز کا خوف ہو تو کیا کرنا چاہیے وہ اللہ تی تقافون اگر تمہیں ان کے نشوز کا خوف ہو تو اس حوالے سے دو الفاظ کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تخافون کا یعنی کہ ان کے بارے میں خوف لاحق ہو اور دوسرا نشوز کا ان دونوں الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی بات تو ذرا یہ سوچیے کہ عورت سے انسان کو خوف کب ہوتا ہے انسان اپنی بیوی کی بات پر اپسٹ ہو سکتا ہے غصہ ہو سکتا ہے سیڈ ہو سکتا ہے لیکن اس کو خوف کب آئے گا خوف اس کو دو صورتوں میں آتا ہے ایک یہ کہ جب بیوی اس کے ساتھ نہایت بد سلوکی کر رہی ہو دوسری چیز وہ جب عورت اپنی عزت و عصمت کی حفاظت نہ کرے ان دو چیزوں میں مرد کو اپنی بیوی سے خوف آتا ہے اس بات کو سمجھ لینے سے آپ کے لیے نشوز کا مطلب سمجھنا آسان ہو جائے گا نشوز کا مطلب ہوتا ہے اپرائزنگ جس طرح پانی اگر ہم بوائل کریں پانی ابل رہا ہو ابل ابل کر باہر آ رہا ہو تو اس کو نشوز کہتے ہیں یعنی کہ بیوی اپنے شوہر کو شوہر نہ سمجھے اس کو گھر میں جو قوام ہونے کی حیثیت سے ڈسین میکنگ کا رول دیا گیا ہے اس رول کو ایکسپٹ نہ کرے لیکن اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ مائنر باتوں کے حوالے سے نہیں ہے کہ کھانا ٹائم پہ نہیں پکایا کپڑے استری نہیں کیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ نشوز میں نہیں آتی یہ بغاوت کے زمرے میں نہیں آتی نشوز کا مطلب ہے بغاوت یا اپرائزنگ اس حوالے سے اسکالر یہ بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ نشوز کا مطلب ان باتوں کے حوالے سے ہے جو اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں مثال کے طور پہ حفاظت کرنے کا معاملہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کا معاملہ اگر عورتیں حفاظت کرنے والا نہ ہوں اپنے شوہر کے بستر کی اپنی عزت و عصمت کی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نشوز کی کیفیت کی طرف بڑھ رہی اس حوالے سے میں ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا یہ کیس بہت ریئر ہے لیکن سوسائٹی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بیویاں اپنے شوہر کی کچھ حیثیت نہیں سمجھتی ایسا ہی ایک کیس میرے دیکھنے میں آیا جس میں بیوی اپنے شوہر کو جدو کوپ کرتی تھی اس کو کمرے میں بند کر دیتی تھی اس کی چیزوں پہ قبضہ کر لیتی تھی یہ ہے وہ نشوس کی کیفیت جس کی آخری سٹیج کو ڈیل کرنے کے لیے اس آیت میں ہدایت دی گئی ہے اگر سچویشن ایسی آ جائے کہ بیوی شوہر کو شوہر ہی نہ سمجھے اور اس سے اس حد تک بد سلوکی کرے یا اپنی عزت و عصمت کی حفاظت نہ کرے تو کیا اس صورت میں گھر چل پائے گا ایک ملک کی ہی مثال لیجئے اگر وہاں پہ ہر شخص بغاوت پر اترائے تو کیا ایسا ملک چلے گا ایک آرگنائزیشن کی مثال لیجئے اگر وہاں پہ کوئی شخص مینیجر کو مینیجر نہ سمجھے مسلسل اس کے ساتھ بد سلوکی کرے آرگنائزیشن کے اصولوں کی پاسداری نہ کرے آرگنائزیشن کے رازوں کو عام کرے تو کیا ایسی آرگنائزیشن چل پائے گی ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو اس آیت کے مفہوم کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس طرح اور نشوز ہو تو اسے کس طرح سے ڈیل کیا جائے اس کا پہلا اسٹیپ یہ بتایا گیا ہے کہ اچھے طریقے سے واز اور نصیحت کرو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرو منانے کی کوشش کرو اور بہت ساری نیک بیویاں اسی سٹیپ پہ مان جائیں گی جب ان کو ان کا شوہر ایک اچھے طریقے سے ساتھ رہنے کا مشورہ دے گا تو اچھی بیویاں اس چیز کا انکار نہیں کریں گی لیکن جو بیویاں اسٹیپ پہ نہ سمجھیں تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو بستروں میں علیحدہ کر دو تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہمارا شوہر ہم سے بہت زیادہ ناراض ہے جو بیویاں پہلے سٹیپ کے بعد اپنی نشوز کی کیفیت سے باہر نہیں آئیں گی ان میں سے اکثریت اسٹیپ کے بعد اپنی نشوز کی کیفیت سے باہر آ جائے گی لیکن بہت ہی ریئر سیچویشن ایسی ہوگی جس میں اس کے باوجود بھی بیوی بی بی اپنی نشوز کی کیفیت سے باہر نہیں آئے گی تو اس حوالے سے فرمایا گیا کہ وز کہ ان کو ضرب لگاؤ اب اس ضرب لگانے کا مطلب کیا ہے بہت ساروں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ان کو مارو اب یہاں مارنے سے کیا مراد ہے کیا پاگلوں کی طرح اپنی بیوی کو مارنا جائز ہے اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہمیں سنت رسول سے رابطہ کرنا پڑے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو نہ مارو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے وہ ایک ایکشن ہے بہت ہی ریئر سچویشن ہے اور اس ریئر سچویشن کے حوالے سے بھی مکمل گائیڈ لائن ہمیں فراہم کی گئی ہیں وہ گائیڈ لائنز کیا ہیں وہ گائیڈ لائن یہ ہے کہ منہ پہ مارنا منع ہے ایسا مارنا کہ جس سے ہڈی ٹوٹ جائے منع ہے حتیٰ کہ ایسا مارنا جس سے کسی قسم کا نشان رہ جائے جسم پر وہ بھی منع ہے اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ پورے ہاتھ سے بھی نہ مارا جائے صرف چند انگلوں سے یعنی کہ ایک طرح کا جھنجوڑنا ٹیپ کرنا ہے اس لفظ کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ہم تیمم کے بارے میں دی گئی ہدایت پر بھی غور کرتے ہیں فرمایا گیا ہے کہ جب تیمم کرنا ہو تو زمین پر درب کرو اس کا کیا مطلب کہ زمین کو زور زور سے پیٹا جائے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح سے یہاں پر بھی اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایک طرح سے جھنجوڑا جائے تاکہ وہ اپنی کی کیفیت سے باہر آ جائیں اور یہ بھی ہوگا اس ایکسٹریم ریئر کیس میں جبکہ عورت شوہر کے قیدی نکاح میں ہو لیکن اس کو اپنا شوہر تسلیم نہ کرے اور اس پر ظلم و زیادتی پر اترائے یا اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے در پہ ہو جائے اس چیز کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیے اس آیت میں آپ کو تین سٹیجز بتائی گئی ہیں پہلی ہے واز دوسری ہے بستروں میں علیحدہ کرنا اور تیسری ہے درب اب ان میں تیسری سٹیج پہ جانے سے پہلے کیا کوئی ٹائم فریم بتایا گیا ہے کہ کتنے عرصے تک واز کیا جائے کتنے عرصے تک بستر میں علیحدہ ہوا جائے کوئی ٹائم فریم نہیں بتایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل کوشش کریں اس میں کئی مہینے بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ نے بستر میں علیحدگی بھی دکھائی اس کے باوجود بات سمجھ میں نہیں آ رہی پھر آپ تیسری فیز پر جائیں گے اور اس میں بھی سنت کی ہدایات کو ذہن میں رکھیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کچھ شوہر ایسے ہیں جو اس آیت کو ابیوز کریں اس کا غلط استعمال اور اس کو جواز بنائے اپنی بیویوں پر مار پیٹ کرنے کا اور اس طرح سے مار پیٹ کرنے کا جس کی شریعت میں شدید ممانعت ہے تو اس صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے پچھلے دنوں میں, میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھی جس میں کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر اس طرح کا ظلم کرے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے یہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اس بات کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ بیوی کو بس صبر کرنا چاہیے یہ ہرگز اسلام کا منشا نہیں ہے اگر شوہر اپنی بیوی کو باڈلی ہارم دے رہا ہے اور لی یہ بہیویئر دکھا رہا ہے اور اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں لا رہا ہے تو بیوی کے لیے محض سبر ہی راستہ نہیں ہے اس صورت میں وہ اپنے کیس کو لے کر اسلامی عدالت کے پاس جا سکتی ہے جج کے پاس جا سکتی ہے قاضی کے پاس جا سکتی ہے جو دو طرح کا فیصلہ کر سکتا ہے ایک یہ کہ جو باڈلی ہارم اس کو دیا گیا ہے اس کے بدلے شوہر کو دیت دینی ہوگی شوہر کو اس کو دیت پے کرنی ہوگی اپنے اس باڈلی ہارم کی وجہ سے جو اس نے اس کے اوپر انفلیکٹ کیا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بیوی اس شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو تو قاضی ان کے نکاح کو فسک کر سکتا ہے اب تک ہماری جو زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے عورتوں کے نشوز کے حوالے سے لیکن جب مرد میں نشوز کی کیفیت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب عورت کا نشوز ہو تو مرد کو سٹیجز دی گئی کہ پہلے واز کرو پھر بستر میں رحضہ کرو پھر آخری اسٹیپ پر آؤ لیکن عورت کے کیس میں معاملہ مختلف ہے اگر اس کو مرد کے نشوز کا ڈر ہو اس کو ان سٹیپ سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو فوری طور پر ایکشن لینا ہے کیونکہ مرد کا نشوز عورت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس وجہ سے فرمایا گیا کہ جب عورت کو مرد سے نشوز کا ڈر ہو تو فوری طور پر ایکسٹرنل اسٹینس لی جائے گھر کے بڑوں کو فوری طور پر انوالو کیا جائے یہ وہ کانٹیکٹ تھا جو میں اس آیت کی ایکسپلینشن سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا تو آئیے اب سنتے ہیں استاد محترم سے اس آیت کا ترجمہ اور تشریح اب وہ رجال قوام ان کا ذکر آ رہا ہے آئے نمبر چونتیس سے ارجال قوام مرد عورتوں پر حاکم ہیں کچھ مردوں کو یہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی اللہ کے بندو مرد بنو حاکم قوام یعنی وہ مینیجر ہیں مینیجر ہے یہ بھیگی بلی بن جاتے بےچارے کچھ لوگ عجیب بات ہے مرد عورتوں پر مینیجر ہیں یہ کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں قوام حاکم نگران ہاں اس میں مردوں کے لیے کوئی خوش فہمی کا معاملہ نہیں نہ عورتوں کے لیے ٹینشن کا معاملہ ہے یہ ہم نے خاما کا اپنے عقل سے کچھ سوچیں لیے باتیں آئیے اس کو سمجھتے اللہ کہتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے کیوں بیما فضل اللہ اس سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے وہ من انفکن اور اس لیے کہ وہ اپنے میں سے خرچ کرتے ہیں بھئی گھر کا انتظام چلانا ہے کوئی ادارہ ایسا نہیں جہاں ٹاپ ٹاپر اتارٹی بالکل دو افراد کے پاس برابر کی ہو اگر ایسا کریں گے تو نظام چل سکتا ہے ملک نہیں چل سکتا اسکول نہیں چل سکتا ادارہ نہیں چل سکتا گھر بھی نہیں چل سکتا تو گھر میں قوام حاکم مرد کو بنایا گیا اللہ نے اس کو آگاہ بھی دیے ہیں وہ صلاحیت بھی دی ہے مشقتوں کو جھیلنے کی عورت کے مقابلے میں زیادہ دی اور اس لیے کہ وہ اپنے معلوم اسے خرچ کرتے ہیں وہی بات آ گئی کہ کی ذمہ داری کس پر ہے مرد پر شریعت کی تعلیم عورت پر ایک لمحہ بھی زندگی کا ایسنی کہ اس پر کفالت کی ذمہ داری ڈالی بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری بیوی ہے تو شور کی ذمہ داری شور کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں کی ذمہ داری بیٹی نہیں تو باپ کے گھر گی باپ کی ذمہ داری باپ نہیں تو بھائی کی ذمہ داری بھائی نہیں تو اوپر دادا چچا تایا ان کی ذمہ داری وہ نہیں تو ماں کی طرف سے شیدار نانا مامو ان کی ذمہ داری وہ بھی نہیں قریبی شیداروں کی ذمہ داری وہ بھی نہیں اسلامی ریاست کی ذمہ داری وہ بھی نہیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری کیونکہ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر مغرب میں بڑا پروپیگنڈا ہے مگر کا سو افراد اسلام قبول کرتے ہیں ان میں ستر عورتیں ہیں کیوں انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے ریورڈس جو ہیں ریورٹیڈ مسلم وہ کہتی ہیں کہ اتنا پیارا دین عورتوں کو اتنے حقوق عطا کرتا ہے یہ تو ہمارے طرز مال ایسے ہیں آج مگر وہاں جو عورت پڑھ کر آج اسلام کو قبول کر رہی ہے وہ تو اسلام کی تعلیم سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے کہ اللہ نے باس کو باس رفت فضیرت دی وہ ذمہ داری گھر کو چلانے کی انتظامی اعتبار سے مرد کو دی ہے اور اس لیے کہ کفالت کی ذمہ داری اس پر ہے نکاح دونوں کی ضرورت ہے خرچے مرد نے کرنے میں نے گنوائے تھے آپ کو اولاد بھی ہے تو اولاد کے خرچے بھی سارے شوہر نے یعنی باپ نے برداشت کرنے اس اعتبار سے گھر میں اس کو قوام بنایا گیا ایک بات دونوں کو بالکل برابر کر دیں گھر چل ہی نہیں سکتا برباد ہو جائے گا ٹاپ اتارٹی ہمیشہ ایک کے پاس ہوتی کائنات کا خالق بھی ایک اللہ حاکمی وہی تبھی کائنات چل رہی دوسری بات قوام ہے نا ترجمہ میں نے کیا, کیا حاکم حضور سے پوچھی حاکم کیسے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب اور دو کی پریشانی دور سید القومی خادموں قوم کا سردار قوم کا ہاں حاکم ہوتا ہے خادم ہوتا ہے خادم اعلیٰ سبحان اللہ جی ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں نا ہم گھر سے فون آیا تو کس کا فون آیا جی ہیڈ کوارٹر سے فون آیا تو خادم ہو تم گھر کے کیا مطلب وہی بات ہے عورت کو تکریم دی گئی ہے باہر کے جمیلوں سے اس کو پاک کر دیا گیا تمہارے ڈور سٹیپ پر تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کر کے دینا تمہارے شوہر کی ذمہ داری ہاں کوئی شوہر کسی کا معذور ہو گیا ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے یہ ایکسپشنل کیسز ہیں بھائی کیا بی, بی کما سکتی ایسا موقع آ تو الگ بات ہے یہ روٹین نہیں ہے یہ لائف بات نہیں ہے دو سٹیپ پہ تمہاری حاجت کو پوری کرے گا تمہارا شوہر حاکم نہیں خادم بھی ہے اور ریاست کا حکمراں کیا ہے وہ کل اللہ کے جواب دے ہے اور وہ اپنی رعایا کے تعلق سے اللہ سبحانہ و کے جواب دے ہے تو مردوں کو یہ درجہ ضرور دیا گیا ابھی, آ آ ہیں ابھی آ ہیں آگے آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے آگے معاملہ اسی, اسی لیے میں نے چاہا آئے نمبر 35 تک مطالعہ مکمل آج ہی ہو جائے انشاءاللہ شاء جی آگے آ رہا ہے سب سے بڑا کون ہے ہاں اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا جس نے تمہیں یہ تھوڑی سی بڑائی دی ہے وہ سب سے بڑا اس کے سامنے تم نے جواب دینا یہ بات ابھی آگے آ رہی ہے تو قوام بنایا حاکم بنایا مگر حضور نے یہ بھی بتایا سید القوم خادم قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے گھر والوں کی کفالت کرنا ان کی حاجات کو پورا کرنا شوہر کے ذمہ اچھا نیک بیوی اللہ کے نگاہوں میں کیسی ہوتی آج تو پتا نہیں کیسے کیسے مارننگ شوز چل رہے اور کس کس طرح کے ڈرامے بازیاں وہاں پر چل رہی ہیں اور کیا اللہ اپنے اس میں رکھے برباد کا رکھا ہے لوگوں نے اللہ سے پوچھیے نا اللہ کے نزدیک نیک بیوی بی کون ہے بس نیک بیویاں کون تاۃن ہوتی ہیں ہافات حفاظت کرنے والیاں ہوتی لئی بھی غب میں پیٹ پیچھے عدم موجودگی میں بیما حفظ اللہ اس حفاظت کی وجہ سے جو اللہ نے عطا فرمائی اللہ اکبر نیک بیوی اللہ کے نگاہوں میں کون جو شوہر کی تابے داری کرنے والی ہوں اور آج سارے ڈراما فلموں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے سینا تان کر بات کرو طلاقوں کی شرح تو تھی خلا کی شرح بڑھ گئی پھر گھر چلی نہیں سکتے برباد ہوں آزادی اور پتہ نہیں کتنے پور فریب نارے پھر ان عورتوں کی زندگیاں دیکھیں مر رہی ہیں بےچاری سڑ رہی ہیں بےچاری جنہوں نے اس پوزیشن کو اپنی ایکسیپٹ نہیں کیا جو اللہ نے لی ہے اور اصل مسئلہ میرا اور آپ کا مرد ہو عورت کہاں کا ہے جنت کا ہے نا حضور سے پوچھیں اللہ اکبر ایک عورت کی جنت آسان کا مانا ایک عورت کے لیے جنت آسان کا مانا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے جس بیوی سے اس کا شوہر آزی ہو جائے اللہ اس بیوی کو کل اختیار دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے سمجھے ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں سمجھے خدا کے واسطے یہ آزادی کے پر فریب نعرے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سڑ رہی بے عورتیں زندگیاں برباد ہو رہی ہیں وہ آرٹیفیشلی اپنے آپ کو انگیج کر کے سمجھ رہی ہیں کہ ہم اچھی چل رہی ہیں کوئی اچھا نہیں چل رہا اندر کسی کا اطمینان نہیں ہے انہی گھروں کو بنانے میں ان کو جوڑنے میں اور ان کو برقرار رکھنے میں ہی اصل سکون ہے اس بیوی بی کو جس اس کا شوہر راضی ہو جائے حضور فرماتے اللہ یہ اختیار دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے یہ ہے قانتا اپنے شوہر کی تابے داری کرنے والی اللہ اکبر آج کیا سکھایا جاتا ہے آزادی آج کیا سکھایا جاتا ہے میں آج, آج کیا سکھایا جاتا ہے جیسے چاہو جیو آج کیا سکھایا جاتا ہے دکھ کرنا رہنا آج کیا سکھایا جاتا ہے ڈنگے کی چوٹ پر بات کرنا پیچھے سے بھائی بھی کہتے ہیں ہنسینے چڑھا کے ہم بھی تیرے پیچھے موجود ہیں اصلفر اللہ ایک بیوی کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا حق کس किसका है شوہر का عام طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا کس کا ہے ماں باپ کا ایک خاتون جو بیوی بن چکی اس پر سب سے بڑا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بعد کس کا ہے شوہر کا اور اسلامی معاشروں میں ہی اگر پورے گلوب کو ورلڈ کو دیکھ لیں گھروں کا نظام اسلامی معاشروں میں اگر کچھ بچا ہوا ہے تو جہاں ان تعلیمات پر عمل ہے ورنہ بربادی آ رہی اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے حافظات الغیت عدم موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں کس کی شوہر کے بستر کی اس کے مال کی اس کے گھر کی اس کی اولاد کی بیما حفیظ اللہ اس حفاظت کی وجہ سے جو اللہ نے عطا فرمائی یہ اصل رول ہے بیوی کا وہ گھر ہوم میکر ہے وہ ہوم میکر ہے وہ اللہ اکبر اور مردوں کو حال دیا ہے کماؤ کماؤ تاکہ معیشت کا پہیا چلتا رہے کماؤ عورت کو مستقبل دیا ہے جس کی گود میں کل کی نسل تلتی ہے اللہ اکبر کسی خاتون نے مولانا اطاع شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گرلس کالج میں گئے ہوں گے غالب کسی لڑکی نے پوچھا حضرت بہت بڑے بزرگ اللہ پر اپنی رحمت نے نازل فرمائے یہ کیا بات ہے اللہ نے نبی جب بھی بنایا مرد کو بنایا کوششن ہے نا عورت کو کبھی نہیں بنایا اللہ والے تھے بزرگ آدمی نے بڑا حکمت بڑا جواب دیا بیٹا سنو مرد رسول بنتے تھے مرد رسول بنتے تھے عورت رسول جنتی تھی یہ عورت کا مقام صرف آدم کو چھوڑ دو علی السلام میں تشریح کر رہا ہوں صرف آدم کو چھوڑ دو ہر پیغمبر ایک ماں کی گود میں پیدا ہوا ہے یہ رتبا عورت کا یہ مقام ایک عورت کا تو حال مردوں کو دیا مستقبل عورتوں کی گود میں دیا ہے اللہ اکبر بہرحال باتیں بہت ہیں لیکن وقت بہت ہو گیا ورنہ میں اللہ اکبر کبھی اللہ اللہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اساتذہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے کھول کھول کر یہ باتیں سکھائیں ہمیں کوئی پڑھنے والا ہو کوئی سننے والا ہو کوئی اپنی اوریجنل کی طرف جانے والا ہو تو پھر کھڑا ہو کر یہ جو تہذیب کے نعرے نا دجالی تہذیب کے نارے ان کا جواب بھی پھر ہم نے دینا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سنیے اب مسئلہ وہ مار پیٹ والا آؤٹ آف کانٹیکٹ کوٹ کرنا ہاں اور اپنی لفاظی کے اندر کیونکہ باہر سے پیسے ملتے ہیں این جی اوز کو پھرا کر چیخ چلا کر خواتین میم صاحبہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور قرآن کی آیت مس کوٹ کر کے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے سنیے ولخاف نشوز اور تمہیں ڈر ہو جن بیویوں کے بارے میں نشوز بد ایک ترجمہ کیا گیا ہے نشوز کیا ہے مرچے کم ہو گئی نمک زیادہ ہو گیا کھانا ٹائم پہ نہیں ملا نہیں نشوز ہے ایسی نافرمانی جہاں ایک بیوی اپنے شوہر کی اتارٹی کو چیلنج کر دے یہ ہے گڑبڑ وہ کہتے ہیں نا حکومت کی رٹ چیلنج ہو گئی چلیں اس طرح سمجھ لیں جہاں گھر اسٹیج پر اگر آ جائے کہ شوہر کی وہ پوزیشن نہیں مانی جا رہی کہ جو اس کو اللہ نے دی گھر کا انتظام چلانے کے لیے قوام بنایا اس کو اگر چیلنج کیا جا رہا ایسی کوئی نافرمانی بیوی کر رہی ہے تو اب کیا کرنا ہے میرا خیال ہے کہ بہت سارے حضرات و خواتین نے یہ تشریح شاید پہلی مرتبہ سنی اور یہ میں تھوڑا ہی کر رہا ہوں چودہ صدیوں سے یہ تشریح علماء کر رہے ہیں اس سطح پر اب کیا کہا فائد گنتے جائیے گا نمبر ایک انہیں سمجھاؤ واس کرو نصیحت کرو اچھی طرح سمجھاؤ منانے کی کوشش کرو نمبر دو واہ جرو ہنہ انہیں خوابگاہوں میں بستر میں تنہا چھوڑ دو ساتھ مت سو علیحدہ سو دوسرے کمرے میں چلے جاؤ ان کو دوسرے کمرے میں بھیج دو ناراضگی کا اظہار کرو مقصد کیا بہت توجہ رہے مقصد ہے یہ گھر بچے یہ گھر برباد نہ ہو یہ گھر نہ ٹوٹے اس کے لیے تھوڑی سختیاں پہلے کہا سمجھاؤ پھر کیا کہا خوابگاہوں میں الگ کر دو پھر کیا کہا وہ غریب ترجمہ تو یہ ہوگا اور ان کو مارو اب اس جملے کو اٹھاؤ اور بس فائرنگ شروع کر دو یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں این جی اوز کر رہی ہیں ان کی میم صاحبات جو ہیں وہ کر رہی ہیں اور پوری اسلامی تعلیمات کا مداخ اڑایا جا رہا ہے کانٹیکٹ دیکھا آپ نے پہلے سمجھاؤ اور خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو اگلی بار مارنے کا کوئی حکم ہے کوئی حکم نہیں اچھا قرآن کی تشریح اول کہاں سے لیں گے حضور سے صلی اللہ علیہ واد وسلم حضور نے کسی زوجہ پر کبھی ہاتھ ہی نہیں اٹھایا چھٹی چیپٹر ہی کلوز ہو گیا اللہ کان القفی رسول اللہ وسوۃ الحسن اب آئیے صحابہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. انہوں نے مسواک لی مسواک کبئی کیا کریں گے مسواک میکسمم کیا کر سکتے ہیں ہلکی سی کیا لگے گی کچھ نشان بھی آئے گا اور حضور نے یہ بھی فرما دیا اگر کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن ایسا آ رہا ہے کہ یہ اتارٹی اتنی چیلنج ہو گئی کہ گھر برباد ہونے جا رہا ہے تو بھائی تم چہرے پہ نہ مارنا ایک اور ایسی ذرا بنا ہو کہ جس سے نشان آئے تو بچا کیا رو میں لاؤ تاکہ یہ رک جائے کس سے گھر کو ٹوٹنے سے رو جائے رک اگر یہ کلیرٹی ہو اللہ گھر کو جوڑنا چاہتا ہے تو یہ سختی کبھی بقول مولانا مودودی علی رحمان کے کبھی کسی معاشرے میں کوئی ایک گھرانہ ایسا شاید ہو جہاں ایک بیوی بی وہ مان ہی نہیں رہی ہے برباد کرنے کو تلی یہ گھر کو تو بھائی یہ سختی کر لو تاکہ گھر برباد ہونے سے بچ جائے کلیرٹی مغربی معاشروں کے اندر نکاح کے بندن کے بغیر پچیس پچیس جگہ تعلقات اور چھ سات کو قتل کر دینا اور قتل کرنے کے بعد خون سونگنے میں لطف آتا ہے پوری پوری موویز بنی ہے اس کے اوپر جی کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے اوپر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دو برباد ہو رہی ہے معاشرے پوری کوئی پریشانی نہیں اور یہاں اللہ کا کلام ایک گھر کو بچانے کے لیے انتہائی اگر یہ صورتحال کبھی آ جائے اگر اس کی اجازت کیا اجازت دے رہا ہے تو اس پر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو سوچیں لوگوں کو تکلیف کس پر ہے معاشروں کے برباد ہونے پر یا گھروں کے بچ جانے پر اور, اور سنیے ابھی گھر کا معاملہ گھر میں ہے تاکہ گھر بچ جائے باہر بات نہ جائے نہ برتنوں کی آواز باہر جائے نہ چیخنے چلانے کی یہ گھر کا معاملہ گھر میں ہی سیٹل ہو جائے آگے فَإن فلا تبغو سبیلا پھر اگر وہ تمہارا کہاں مان لے تو ان پر کوئی الزام کی راہ تلاش نہ کرنا یہ تو ہے جو شریعت نے تعلیم دی ہاں ایک مفسر جن کا نام میں نے لیا تھا غالباً آج پیر کرم شاہ نظری صاحب ان کا بڑا عجیب جملہ ہے وہ مرد جو جانوروں کی طرح عورتوں کو پیٹنے ضالے میں ان کے خلاف تو کوئی تعدمی کاروائی ہو سکتی ہے تعزیری کاروائی بھی ہو سکتی ہے جو بھی ہو وہ ہو لیکن یہ جن ظالموں نے ان تعلیمات کا غلط استعمال کیا وہ اپنے آپ کو پہ تیار کریں اللہ کے سامنے پیشی کے لیے کیوں آگے سنیں ان اللہ کان خانہ کبھی بے شک اللہ تعالی سب سے بڑا ہے یہ مردوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں بیوی بی کے مقابلے میں عورت ہونے کے ناطے اس کو اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کو جواب دینا ہے جو سب سے بڑا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اللہ تعالی ہمارے گھرانوں کو محفوظ رکھے ایک آیت اور وہ بھی سوچ سنی اللہ کا کلام کس قدر ہمیں انگلی پکڑ پکڑ کر آگے بڑھا رہے اب معاملہ گھر میں سیٹل نہیں ہو رہا تو بھائی اس کو بچانے کے لیے اب انوالو کرو کس کو وہ انخت تم شکا بین ماں اور اگر تم ڈرو ان دونوں کے درمیان ضد اور کش مکش سے فبعثو من ہی تو ایک حکم فیصلہ کرنے والا مقرر کرو مرد کے خاندان سے و حکم من اہلی اور ایک منصف یعنی حکم فیصلہ کرنے والا مقرر کرو عورت کے خاندان سے اسلام فکین لاہو بہن ماں اگر یہ دونوں صلاح کرانا چاہیں گے کون وہ جو حکم ہوں گے ایک ترجمہ اور دوسرا ترجمہ اگر یہ دونوں صلاح کرنا چاہیں گے یو فقی اللہ تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا بے شک اللہ سخان و تعالیٰ بہت علم رکھنے والا خوب خبر رکھنے والا ہے سنیے گا یہ گھر کا معاملہ کہاں جا رہا ہے ابھی گھر میں ہی رہ رہا ہے نہ یہ تھانے جا رہا ہے نہ یونٹ آفس جا رہا ہے نہ یو سی آفس جا رہا ہے نہ چوراہے پہ جا رہا ہے معاف کیجیے گا نہ بدماشوں کو انوالو کیا جا رہا ہے شریفانہ طریقے سے خاندان کے بڑوں کو انوالو کیا جا رہا ہے دس از دا ورڈ آف اللہ یہ اللہ کا حکم ہے ابھی تک طلاق کا لفظ آیا وہ کہیں نہیں ہے ابھی بچاؤ بچاؤ بچاؤ بچاؤ بچاؤ گھروں کو چاہے تھوڑی سختی کرنی پڑ جائے کر لو گھر بچاؤ گھر بچاؤ گھر بچاؤ شیتان توڑنا چاہتا ہے اور رحمان جوڑنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور برکت عطا فرمائے لیکن یہ اہم معاملات ہے بہت اہم معاملات ہیں بہت اہم معاملات ہیں اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے واخر تعوان الحمد للہ اور بلال ہمیشہ کی تارہ نشیش کے اختتام کریں گے دعا پر آئیے دل سے اللہ سہان تعالیٰ کے حضور دعا کا اہتمام کرتے ہیں بسم اللہ ورحم الرحیم یا جلع ولی قروم یا ارحم الرحمین یا رب سماوات ولد یا مالک الملوک یا اکرم الکرمین اللہ مسلی علی محمد علیہ محمد وبارک وسلم اے اللہ ہم سب کی مفرت فرما ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی ہمارے بھائیوں اور ہماری بہنوں کی اور ہمارے رشتہ کی اور ہمارے اساتذہ کی اے اللہ تمام مسلمانوں کی مفرت فرما اے اللہ ہمارے سغیرہ کبیرا گناہوں کو اپنے فرضل سے مان فرما دے اے اللہ ہماری محنتیں جو تیرے فضل سے ہم کر رہے ہیں اللہ یہ تو حقیق سی باتیں اللہ تجن کی کوئی حاجت نہیں تو نے حکم دیا تو تیرے حکم پر عمل کر رہے ہیں اللہ قبول فرما لے اے اللہ نمازوں کو ہماری روزوں کو تراوی کو قرآن کریم کے سمجھنے سمجھانے کو اے اللہ اپنے میں قبول فرما اللہ ہمارے جتنے بھائی جتنے ساتھی اس پروگرام اس میں تعاون کر رہے ہیں اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما اے اللہ قرآن کریم سے محبت نصیب فرما دل سے اس پر ایمان نصیب فرما اے اللہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرنے سے. سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کے پیغام کو تک پہنچانے کی توفیق دیں اللہ مشکل حالات ہیں اے اللہ ہم اے اللہ ہم بے بس ہیں اللہ محتاج ہیں اللہ تیرئی فقیر ہیں اللہ تو علا کر اللی شین قدیر ہے اللہ مشکلات کو دور کر دے اللہ مشکلات کو دور کر دے اللہ آسانی عطا فرما دے اللہ آفی عطا فرما دے اللہ امن عطا فرما دے اللہ راحت عطا فرما دے اے اللہ اللہ اپنے خزانے سے ہم سب کو نواز دے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرحمی کی مفرت فرما اللہ جتنے لوگ پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ امت کے حال پر اہم فرما ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اللہ دنیا بھر میں جہاں کے مظلوم اللہ سب کی پردہ غیب سے مدد فرما اللہ دل و محبت عطا فرما اللہ نفرتوں کو دور کر دے اللہ شیطان کے حملوں سے بچا اللہ شرارتوں سے بچا اللہ دین پر استقامت عطا فرما اللہ اسلام پر زندہ رکھ اللہ ایمان پر خاط نسیف فرما اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہدایت پر استقامت عطا فرما اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اللہ قیامت کی ذت رسوائی سے بچا اللہ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ وسلم کی شفاف نصیب فرما اللہ جہنم سے محفوظ فرما اللہ جہنم سے محفوظ فرما اللہ جہنم سے محفوظ فرما اللہ جنت الفردوس اطاف فرما اللہ جنت الفردوطرما اللہ جنت الفرداسطافرما اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا وہ صلی اللہ علیہ نبی کریم ولا علیہ و اسحاب ہی اجمعین آمین و رحمتی ارحم الحمد اللہ